سیدی حسن علی محبی و محبوبی مرشدی مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد کے صاحب خاک پر منزل, مل, پر منزل مل, رخصت پہ بوتا مل گئی فر بو سام گری قربت سارے گے آسمان آسمان مل گئی پہلے شیئر حضرت والا نے جو ساری زندگی جو مضمون بیان فرمایا پایا نے کی حفاظت کا اور بار بار قسم اٹھا کر فرمایا کہ ایک کام کر لو میں ضمانت لیتا ہوں کہ اللہ والے ہو, اللہ کے بھروسے پر ضمانت لیتا ہوں کہ اللہ والے ہو جاؤ گے oh. یہ ہے عشق بوتا, یعنی نامحرموں کا عشق نہ محرموں سے نگاہ کی حفاظت نہ کرنا سب سے بڑا حجاب ہے اللہ تعالیٰ کے راستے کا اسی لیے حضرت نے فرمایا کہ جس کو نگاہ کی سو فیصد حفاظت کی توفیق ہو گئی اس کو سمجھ لو کہ بس اس کو اس کی منزل بالکل آسان ہے اللہ مل گیا رخصت درد مل گئی دردی بتا مل گئی رخصت درد مل گئی قربت سام گئے مل گلی آسمان نسبتے اونلیا رمانستے اونلیا رمان مل گلی دولت موقع مل گئی دولت سیر رل گئی نسبت دولت سیرٹی رے مقام مل گئی دولت سیرتی رقان مل گئی, گئی خصوصی مل گئی پور آسمان یادوں کی یادوں کی آ گئی دوست تو دولت دو جہاں رحمت اللہ علیہ بزرگ تھے وہ فرماتے تھے کہ بس اسی سالہ محقق شد کہ ایک دم با خدا باخا بوتن کے سلیمان یہ ہم تیس سال تیس برس تک محنت کرتے رہے اللہ کے راستے میں اب جا کے یہ بات محقق یعنی تصدیق ہوئی اس بات کی دل تسلیم کرتا ہے کہ ایک دم یعنی ایک لمحہ اللہ کے ساتھ رہنا با خدا رہنا اللہ کی یاد میں رہنا بے حد ملک سلیمانی ملک سلطنت ملک سلیمانی سے بھی افضل ہے ایک لفحہ اللہ ہی یاد رہے ان کی یادوں کی آہو مل گئی دوست تو دولت دو جہاں مل گئی ان کی یادوں کی آہو آ مل گئی دوست دولتے تو جہاں مل گئی دوست تو دولت دو جہاں مل گئی رخصت دل دی مل گئی, مل گئی آسمان مل گئی راہ میں سوبتے رن برام گئی راہ میں سوبتے رن برام گئی آپ پل مند لے آسماں مل گئی ہاتھ پر مند لے آسماں مل گئی کہنا سب کرتے یہ گناہوں سے رکھتا کا اور دوسرا یہ کہ اولیاء اللہ کی صحبت بغیر صحبت اولیاء کے اللہ کا راستہ طے نہیں ہوتا اور صحبت میں صحبت نہ رہے بلکہ دل میں جو ہے طرح طرح کے جو کیٹ کاٹے ہیں ہماری بد اخلاقیا اخلاق رضیلا ان کی اطلاع کرنا شہر کو اور ان کی صفائی کروانا شہر کی تصویر اور اس کی تجویز جو ہو اس پہ عمل کرنا یہ باقاعدہ ایک سلیبس ہے سلیبس جیسے بچوں کا سلیبس ہوتا ہے اسکول کا کالج کا یہ بھی ایک سلیبس ہے اصلاح اخلاق جو پڑھتے بھی ہیں بار بار تاکید کرتے ہیں کہ بی مریدی اصلی کیا ہے کہ اپنے اصلاح اخلاق کی اصلاح جس نے نہ کرائی اس نے بی مریدی کا حقہ نہیں کیا وہ دھوکے میں ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم کچھ پا رہے ہیں لیکن اگر اس نے اخلاق رضیلا اپنی صفائی نہیں کرائی اخلاق رضیلا کی شہر کو اطلاع نہیں کی اور اس سے اس کا علاج نہیں پوچھا اور علاج پوچھا تو عمل نہیں کیا اور عمل نہیں کیا تو بھی اطلاع کرنا ضروری ہے تو یہ بھی کام بھی کرنا چاہیے تو اگر نہیں کیا تو یہ دھوکے میں ہے کہ ہم کچھ پا رہے ہیں کیونکہ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ گندے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نہیں آ سکتے جس دل کے اندر رضائل موجود ہو ظلمات ہو گناہوں کی اور بد نگاہی کی عیمت کی اور بدگوانی کی اور غصے کی اور حسد کی اور کینہ کی یہ سب چیزیں دل کو گندہ رکھتی ہیں جب اس نے دل کو صاف ہی نہیں کیا تو اس نے اللہ کے قابل کہاں ہوا تو میں صحبت نہیں کہ آنا جانا ہو بلکہ باقاعدہ تعلق ہو جس سے مناسبت ہو کیونکہ مناسبت اس چیز اس کام کے لیے مناسبت بھی چاہیے عظمت بھی چاہیے محبت بھی چاہیے اگر یہ تینوں چیزیں نہ ہو تو کام ویسے نہیں بنے گا محبت محبت بھی ہو ساتھ میں عظمت بھی ہو کیونکہ جس کی عظمت نہ ہوگی اس کی بات کا اثر بھی نہیں ہوگا اور کام کرے گا بھی نہیں جس کی عظمت ہوتی ہے اس کو کام کر لیتا ہے تو یہ تینوں چیزیں ہو اور ابتداؤ ابتداؤ انقیاد اور اعتماد بھی ہو کہ شیخ نے میرے لیے جو علاج تجویز کیا ہے وہ میرے لیے یہی سب سے زیادہ مفید ہے پنکھا لوگ اگر ضرور ہے تو سر دیوی پوتا مل گئی پھرستے سارے سے آسمان مل گئی رفصتے در دیوی بے پوتا مل گئی آسمان مل گئی نسبت مل گئی دولت مغان مل گئی ان کی یاد ہوگی آگان مل گئی دوست تو دولت مل گئی راہ میں سوب سے را مل گئی کات پر مندر لے آسمان مل گئی راہ میں سوب سے را مل گئی کات پر مندر لے آسمان مل گئی کاک پر مندر آس مل گری دام نے تو ہم سکر میرے دام نے تو مے سکر لگ تے پور سل تانے جان گئی لدے <سؤال> پور میں سل تانے جان گئی دام نی گو مے درتے پور میں سلطان جان گئی رفتہ سے پوتا مل گئی سام آسمان مل گئی مل گئی جب سے تو پی پے مل گئی جب سے تو پیتے خدا روح کو راہتے دو جہاں مل گئی روح کو راہتے دو جہاں مل گئی رکر خدا کا مطلب خوب اچھی طرح سمجھ دینا چاہیے کہ رکر خدا میں تب کا نام نہیں میں نوافل کا نام نہیں ہے نواصل پڑھنا ذکر ذکر اللہ کرنا اور دیگر نواثر اعمال کو اختیار کرنا بہت مبارک ہے لیکن جب تک گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے ذکر کامل نہیں اصلی ذکر کیا ہے گناہ کو چھوڑنا غیبت کو چھوڑنا بدگمانی کو چھوڑنا بدنگاہی کو چھوڑنا جھوٹ کو چھوڑنا اور جوہری کو چھوڑنا حسد کو چھوڑنا کینے کو چھوڑنا اور دنیا کی محبت کو چھوڑنا جیسا کہ حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا ہمارے حضرت نے سنایا کہ سلوک کا تمام تر سلوک اور خانقاہوں کا حاصل اور تصور کا حاصل یہ ہے کہ اخلاق حمیدہ آ جائیں اخلاق حضیلہ جاتے رہیں اور غفلت من اللہ جاتی رہے توجہ ہل اللہ پیدا ہو یہ ہے یہاں آنے کا جہاں بھی اپنا کسی کو بڑا بنایا ہے حاصل, حاصل تصور یہ ہے اگر یہی کام نہ ہوا تو کچھ نہ ہوا اخلط من اللہ جاتی رہے توجہ الا اللہ پیدا ہو جائے اور اخلاق حمیدہ آ جائیں اخلاق غذیدہ جاتے رہے تو ذکر خدا کا اصل مطلب یہ ہے اور ذکر کامل جبھی ہوگا کہ جب ظلمت دور ہو اور روشنی آ جائے یہ نہیں ہو سکتا کہ روشنی آئے اور ظلمت نہ دور ہو روشنی آتی ہے ظلمت بھاگ جاتی ہے بس ذکر اللہ سے گناہوں کے کانٹوں کو نکالیں ذکر اللہ کی مداومت کریں اور سنتوں پر معذبت کریں تو نور ہی نور ہے نوری بھون نور اللہ ہی اللہ ہے مل گئی جب سے تو ذکر خدا مل گئی جب سے تو پی پے ذکر ہوتا مل گئی جب سے تو پی پے ذکر رے بہت سے لوگ کہتے ہیں ذکر اللہ بھی کر رہے ہیں نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں عبادات کر رہے ہیں سستا خیرات بھی کر رہے ہیں ہر سال عمر سے حاضری بھی ہے لیکن کیا بات ہے کہ دل بے چین ہے دل میں وہ بات تو نہیں ہے جس کا وعدہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا فلاں نہ حیاتم پہ کیا بات ہے کہ یہ بات تو ہے ہی نہیں تو دوسری آیت دوسرا جز دوسری آیت کا ایک جز ہے ممن آرہ معیشت کہ ہماری یاد سے جس نے ایران کیا گناہوں کو تو چھوڑا نہیں توجہ اللہ پیدا ہوئی لیکن جو گناہوں کے کیل کاٹے ہیں وہ تو چھوڑا ہی نہیں دل کو صفائی تو کی نہیں تو کیسے چین پائے گا لیکن تو کامل ہوا ہی نہیں جو حضرت نے سنایا کہ اللہ اللہ ہی تزمائن اس کی ترسیر میں حضرت نے سکھلایا کہ بھئی مفسری لکھا ہے کما سما تک مچھلی جو ہے وہ اس کو سکون کب ملتا ہے کیسے اس کو سکون ملتا ہے جب تو پانی میں بالکل غرف ہو جاتی ڈوب جاتی ہے تو ہم تو, تو ہمارا کہیں سے سر باہر نکلا ہے کہیں سے تم باہر نکلی ہے تم وہ والی نہیں مچھلی کی تم تو, تو ہم تو کہیں کہیں گناہوں کے کیسے کی کانٹے ہمارے اندر ہیں تو اس لیے جب تک ہم غرض فی نہ ہو جائیں گے یعنی غرض فی اللہ ہو جائیں گے اس وقت تک ہم کو کامل سکون نہیں ملے گا سو کانٹے اگر جسم میں چوبے ہوئے ہوں اور ننانوے کانٹے ڈاکٹر نکال دے اور کہے کہ جائیے ایک ہی کانٹا رہ گیا کوئی بات نہیں آپ کہیں گے نہیں یہ ایک کانٹا تو مجھے سارے جسم کو بے چین کیے ہوئے یہ بھی نکال نکالیے ورنہ چین ہی نہیں ملے گا تو گنا کے جتنا جیسے جیسے گناؤں کو چھوڑ کے جائیں گے سکون ملتا چلا جائے گا لیکن کانٹے اگر باقی رہیں گے تو کانل سکون ملیں گے مل گئی جب سے تو, بھی روح تو جا مل گئی رب گلشن کی کیا یہ کرام رب سے گلشن کی کیا یہ کرامت نہیں کشٹ میرا ہے آئی یا من گئی کشت میرا ہے تے آئی یا من گئی گلشن کی کیا کرامت نہیں دش میرا تے آشیا مل گئی دست میرا پے آشیا مل گئی رب سے گلشن کی کیا ہے نہیں رب گلشن کی کیا کرامت نہیں دشت میرا آشیا مل گئی رب نے گلشن کی کیا کرا مت نہیں دش میرا ہے آشیا مل گئی دش میرا ہے آشیا مل گئی دیش مل گئی پور سی ان کی خاطر اوٹھایا جو حس رت کامم ان کی خاطر اوایا جو ہس رت کامم روحشرت جہاں مل گئی روح گوشرت دو جہاں مل گئی ان کے پاس اٹھایا دو مصرت کبم روح کو عشرة سے دو جہاں مل گئی باتیں نہیں کرو باتیں نہیں کرو گے ادھر بیٹھو الگ سے جب <desper yes> کی ان کی باتوں کی باتوں کے بارے میں ان کی کاجل اٹھایا جو حسرت کا بم ان کی کاجل اوٹھایا جو ہس کا بم ان کی کاجل اوٹھا جو ہس رت کا بم کوش رتو جان مل گئی روح کو شرت دو جان مل گئی رخ دردے سے گوام مل گئی پوروتے سام آسمان مل گئی سارے دے آس ماں مل گئی رام میں سوبتے رہبر مل گئی آپ پر مندر لے مل گئی سوبتے شہر کا مل سے اب کرو سوبتے میں کامل سے امردر گوبھی سوبتے ہیں کامل سے سے را جہاں مل گئی لذ را تیر ہاں سے جہاں گئی بھی کو خوب شکر ادا کرنا چاہیے جتنا بھی ایمان اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابھی اس وقت عطا فرمایا ہے اور جتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں جتنی اللہ کے راستے میں چلنے کی ہمیں توفیق ہوئی اس پر خوب شکر واضح ہے خوب شکر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لنش کر تم اللہ کی گنت کو ایمان میں ترقی کا بھی یہی راز ہے اور حسنِ خاتمہ کا بھی یہی طریقہ ہے اس کو پانے کا کہ خوب شکر ادا کرتے رہے نیکیوں اور عز اور پکا ارادہ کریں کہ آئندہ جان دے دیں گے لیکن اللہ کو ناراض نہیں کریں سوبت کا مل سے کو بھی سوبتے سے کامل سے امل در کو بھی سوبتے شہر سے کام سے اپل در گومی لذت میرا راب جہاں مل گئی لذت تیرے جہاں مل گئی سے کام راب سے اپل در گومی لذت تیرے واپے جہاں مل گئی روستے درد پہ مل گئی پورو کے سامنے آسمان مل گئی پردیش میں تذکرہ وطن سفر جنوبی افریقہ اضدوال رحمت اللہ علیہ کا جنوبی افریقہ کا دسواں سفر اس وقت کے اشادات اور ملفوظات پر مبنی مل ہے اس کا نام ہے پردیش میں تذکرہ وطن یعنی دنیا کے پردیس میں آخرت کے وطن نصری کا تلکر. مصیبت میں بھی آرام سے رہنے کا طریقہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو دوستو اللہ تعالی بہت بڑے ہیں کبھی اللہ پر جری مت ہونا بڑے بڑے جرتمندوں کو دیکھا کہ جن کو گناہوں کی چاٹ لگی ہوئی تھی مگر بیمار ہوئے تو کوئی معصوب کام نہ آیا اللہ ہی کام آیا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 کہ اپنے نفس کی بری خواہشات کو پھانسی دے دو یعنی ان پر عمل نہ کرو گناہ نہ کرنے سے دل کو جو تکلیف ہوتی ہے اسی کو خو دل کہتے ہیں نفس کی خواہشات جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہیں ان پر عمل کر کے یعنی گناہ کر کے اللہ کو ناراض نہ کرو اللہ کو ناراض کرنا بہت بڑا خسارہ ہے اللہ کو ناراض کرنے والا کسی وقت بھی گرفت میں آ سکتا ہے لہذا اللہ کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرو اگر چین سے رہنا چاہتے ہوں. انبیاء علیہ السلام کے بینا ہونے کا راز ارشاد فرمایا کہ جب شیخ مخاطب ہو تو اس کی آنکھوں میں بھی ہدایت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں میں ہدایت کر نور ڈال دیتے ہیں شیخ سراپا ہدایت ہے لیکن آنکھوں میں ہدایت زیادہ ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ نبی جب کسی کو دیکھتا ہے ایمان کی حالت میں وہ صحابی ہو جاتا ہے جب نبی کسی کو دیکھتا ہے ایمان کی حالت میں تو وہ صحابی ہو جاتا ہے اسی لیے کسی پیغمبر کو اللہ تعالی نے اندھا پیدا نہیں کیا تاکہ اہل ایمان صحابی بن سکے اگر نبی نابینا ہوتا تو امتی صحابی نہیں ہو سکتے تھے پیغمبر کی نگاہوں سے صحابی بنتے ہیں اسی لیے ہر نبی کو اللہ تعالی نے پیدا کیا تاکہ امتی اگر اندھا بھی ہو مگر نبی اس کو دیکھ لے گا تو صحابی ہو جائے گا جیسے حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا تھے مگر پیغمبر علیہ نے ان کو دیکھ لیا تھا تو صحابی ہو گئے سبحان اللہ آج صبح حضرت حضرت معبول حضرت, حضرت, حضرت والا سمندر کے کنارے سیر کے لیے تشریف لے گئے جس کا نام سن کاسٹ بیچ ہے ساحل سمندر پر ہنستے والا آرام کرسی پر تشریف فرما ہوئے اور ذیل مل خدا ارشاد فرمائے علاج کے دو طریقے ارشاد فرمایا کہ اس وقت سمندر سامنے ہے سمندر کو دیکھو اور سبق حاصل کرو جو بڑے سے بڑا سرکش خدا کا انکار کرتا ہے جیسے فرعون، اور شداد حامان اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا ہوں ایسوں کا علاج یہ ہے کہ سمندر میں تین چار میل اندر لے جاؤ اور وہیں سے سمندر میں دھکیل دو ایک ہی گوتے میں نانی یاد آ جائے گی اور نانی کی کیا حقیقت ہے اللہ یاد آ جائے گا اور کہیں گے او مائی گاڈ اے میرے خدا میں خدا نہیں ہوں آپ ہی خدا ہیں مجھے بچا لیجئے پانی مجھے ڈبو رہا ہے اسی طرح جو آدمی کہتا ہو کہ گناہ میری پرانی عادت ہے مجھ سے تو گناہ چھوٹتے نہیں عشق مجازی تو میری زندگی ہے اس کے بغیر تو میں جی نہیں سکتا اس سے کہو کہ بیچ سمندر میں ایک لڑکی ہے وہ سمندری پڑی ہے اور اس کو دکھا بھی دیا جائے کہ وہ دیکھو کھڑی ہے اس سے کہو کہ تم ایک بڑے عشق باز ہو تو سمندر میں کود پڑو تو اس وقت ساری عشق بازی ناک کے رستے نکل جائے گی اس کو اگر کوئی بیچ سمندر میں پھینک دے تو ایک ہی غدے میں کہے گا کہ میں اس بادی سے توبہ کرتا ہوں اور اب کبھی گناہ کے قریب بھی نہ جاؤں گا لیکن یہ علاج غیر شریفوں کا ہے شریفوں کا علاج دوسرا ہے اور وہ اللہ کا خو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استحصال ہے کہ اللہ تعالیٰ محسن عظم ہے ہمارا پیدا کرنے والا ہمارا پالنے والا ہے ہمیں بینائی دینے والا اعضاء میں طاقت دینے والا بلاؤں اور مصیبتوں سے بچانے والا ایمان دینے والا اللہ والوں کا ساتھ عطا فرمانے والا ایسے محسن مالک کو ناراض کرنا شرافت کے خلاف ہے غیر شریفانہ حرکت ہے اسی لیے اللہ تعالی نے پرانے پاک میں دو علاج بیان فرمائے ایک شریفوں کا اور ایک غیر شریفوں کا اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا نفس ما ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور آدمی سوچ لے کہ کل کے لیے اس نے کیا عمل بھیجا ہے شریف طبیعت والا کسی مرافع سے شرمندہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو بھیجا ہے کل کو ان امال کے ساتھ میں اللہ کے سامنے کیا مو لے کر کھڑا ہوں گا جب وہ پوچھے گا کہ تم کیا کرتے تھے میری ناراضگی کے امال تم نے کیوں کیے میری ناراضگی کے اعمال تم نے کیوں کیے اور غیر شریفوں کا علاج اگلی آیت میں ہے وہ تف اللہ ان نلحوں کی ماتعمل اللہ سے ڈرو اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے باخبر ہے جیسے نالائق بیٹوں سے بات کہتا ہے کہ نالد ہوشیار میں دیکھ رہا ہوں تیری حرکتوں سے باخبر ہوں جب جوتے پڑیں گے تب تم کو عقل آئے گی اسی طرح غیر شریفوں کو اللہ تعالیٰ نے تنقید فرمائی کہ تمہارے اعمال خبیثہ سے میں باخبر ہوں اور ان کا علاج فرما دیا تاکہ وہ گناہوں سے باز رہے گناہوں سے پاکی نصیب ہونے کا راستہ ارشاد فرمایا کے بد سے اللہ کی لانت رستی ہے جیسا کہ حدیث پاک میں ہے لان اللہ منظور اہ گئی اللہ تعالیٰ لانت کرے دیکھنے والے پر اور جو اپنے کو دکھانے کے لیے پیش کرے اور جب لانت برسے گی تو رحمت کہاں سے آئے گی کیونکہ لانت کے معنی ہے اللہ کی رحمت سے دوری لانت سے اللہ کی رحمت دور ہو جاتی ہے اور اللہ کی رحمت جب دور ہو گئی تو انسان نفس امارہ کے حوالے ہو جاتا ہے اور نفس تو شرابا شر ہے ان تم بسور لیکن اس کے شر سے کون بچ سکتا ہے اللہ مارحیم اور صرف وہ شخص جس پر رحمت اللہ کی ہو اور اللہ کی رحمت برستی ہے تقوی کی برکت سے اور اس دور میں تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ نگاہوں کو بچاؤ اللہ کی رحمت اللہ کا فضل جس پر ہوتا ہے وہی گناہوں سے بچ سکتا ہے خصوصاً بدنگاہی سے ورنہ ولّہ کہتا ہوں کتنی کہ ہی مؤثر تقریر ہو سب سنتا ہے لیکن نظر بچا کر ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ کوئی حسین ملے جب تک کہ اللہ کا فضل نہ ہو بری عادت جاتی نہیں اللہ مرحیم نس قطعی ہے نس قطعی سے ثابت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے تب انسان کو گناہوں سے نفرت ہوتی ہے معلوم ہوا کہ اللہ کا استعدار رہے کہ جس پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہوگا وہی نفس کے شر سے بچے گا اور دوسری آیت ود اللہ علیہ ورحمت من یعنی تم میں سے کوئی پاک نہیں ہو سکتا لیکن اللہ تعالی جس کو چاہتے ہیں اسی کو پاک کرتے ہیں بس دو آیتیں یاد رکھو اللہ مار دی نفس کے شر سے رحمت کا سایہ بچائے گا اور دوسری آیت ہے ولکم ورحمت علاق اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا پل اللہ کی رحمت جس پر نہ ہوگی وہ قیامت تک پاک نہیں ہو سکتا ولا کم اللہ معیشا <يشار> لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو پاک کر دیتا ہے اور معیشا میں یہ قید نہیں کہ تحجد گزار ہو بہت سی خوبیاں ہوں قاری ہو حافظ ہو عالم ہو یہ سب کچھ ضروری نہیں ضروری معیشا ہے جس کو اللہ چاہے بس اللہ کا چاہنا کافی سبحان اللہ گناہوں کی تمنا اور حسرت کی قابل توبہ ہے اس کے بعد حضرت والا نے اشعار فرمایا اس کے بعد حضرت والا نے مولانا مصطفیٰ کامل صاحب سے اشعار پڑھنے کے لیے فرمایا مولانا حضرت والا کے اشعار پڑھنا شروع کیے اور جب یہ شعر پڑا تیری مرضی کے ہر آرزو ہو پتا اور دل میں بھی اس کی نہ حسرت رہے تیری مرضی بہر آرزو ہو خدا اور دل میں بھی اس کی نہ حسرت رہے تو حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص بد نظری تو نہیں کرتا مگر حسرت ہوتی ہے کہ کاش کے شریعت میں کوئی گنجائش ہوتی تو میں دیکھ لیتا کاش کاش کاش کاش لگائے رہتا ہے کہ کاش مل جاتی یا مل جاتا یہ کاش کی علامت ہے اس کے نفس کی بدماشی کی کاج بھی نہ ہونا چاہیے گناہوں سے بھی توبہ کرو اور گناہوں کی حسرت اور تمنا سے بھی توبہ کرو تب ایمان کامل ہوگا گناہوں سے توبہ کرنا ہی کافی نہیں ہے جب تک گناہوں کی تمنا اور بارش بھی دل میں مکرو ہو جائے اس لیے ایسی تمناؤں اور ایسی حسرتوں سے بھی اللہ سے معافی مانگ لو کہ یا اللہ میں کیسا کمینہ انسان ہوں کہ دل میں گناہوں کی تمنا رکھتا ہوں اے اللہ مجھے معاف کر دیجیے میں آپ کی نافرمانی کی لالچ اور حسرت سے بھی توبہ کرتا ہوں پھر حضرت والا کا مکتا پڑھا گیا روز و شب قلب اختر کی ہے یہ دعا میرے مولا میری استقامت رہے روز و شب قلب اختر کی ہے یہ دعا میرے مولا میری استحکامت رہے تو ایک فرمایا کہ استقامت کی پہچان کیا ہے یوں تو ہر کوئی کہے گا کہ میں اللہ کے راستے میں مستقیم ہوں لیکن نہیں جب کوئی خوش کامت سامنے ہو دل اس کی استقامت کا امتحان ہے دیکھو خوش کامت اور استقامت یہ ہندو کی چاشنی ہے خوش کامت کے سامنے استقامت دکھاؤ یعنی جو خوش کامت کو نہ دیکھے تب سمجھ لو کہ اس کو استقامت حاصل ہے یہ دلیل ہے کہ وہ بان حال کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کو چاہتا ہوں اور غیر اللہ سے پناہ چاہتا ہوں حسینوں سے جسم کو بھی دور رکھو اور دل کو بھی دور رکھو دل میں بھی یہ خیال نہ لاؤ استفال کرو دل کے خیال پر بھی عام لوگ سمجھتے ہیں کہ ملا کیا جانے حسن کے نقطے ملا خوب جانتا ہے مگر خدا کے خوف سے بچتا ہے وہ جانتا ہے کہ حسن کیا ہے اور کیا اس کی تاثیر ہے میرا ایک شیر ہے التوالا کا شیر کیا خوب شیر ہے اس کی قامت ہے یا قیامت ہے اس کی قامت ہے یا قیامت ہے اس کو دیکھے گا جس کی شامت ہے اس کی قامت ہے یا قیامت ہے اس کو دیکھے گا جس کی شامت حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اسلوب رہا پہلا نصرا ایسا رومانٹک اور دوسرا نسرا فورا اینٹی ایک دم اس کو ہل جاتا ہے اس کی قامت ہے یا قیامت ہے اس کو دیکھے گا جس کی شامت اللہ تعالی قبول فرمائے اللہ تعالیٰ نگاہوں کی حفاظت سو فیصد نگاہ سو فیصد حفاظت نصیب فرمائے نگاہوں کی اور دوسرے بھی گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کر اور اللہ تعالیٰ سب کو خط اشتہار نہ پڑھنے والے کو بھی اللہ بلکہ اور حاضرین انسان یاد سب کو اے اللہ تمام مسلمانوں کو اللہ پا اپنا خاص بنا لے اللہ فضر لکھنی اسی آئی نے فضر لکھنی اللهم اجعل صحيتي خير من علانيتي وعلى علانيتي خير هم اللهم انا نسالك العافوه والعافيه والمعافاه في الدنيا والakhirah وفي اهل يا اهل النار ومكان اللهم انا نسالك الرضا والجننه والعوذ بك من سخطك والنار النار اللهم انا نسالك خير ما سالته من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم جتنے بیمار ہیں اللہ ہمارے باعث دوست یا ان کے گھر والے بیمار ہیں اے اللہ جو, جو بھی بیمار ہیں اللہ اپنے خاص وزلو قلم سے ان کو شفا کا من حاضر کیا من حاضر شاہج مستقل احتاف اللہ جو اس کی تنگی پریشان ہے اللہ کی روزی میں برقرار یا اللہ جس قسم کے بھی مسائل ہوں اللہ میں آسانی پیدا کرنا مسائل کو حل کرنا مشکلات پہ دور فرما یا اللہ عافیت دار نصیب فرما فلاح دار نصیب فرما اللہ جن کے رشتے نہیں ہوئے اللہ ہم کے نیک سارے رشتے ادا فرما اللہ ہم کو اپنی اصلاح اطلاع کی توحیف نصیب فرما اے اللہ ہمارے قلب میں جتنے کانٹے ہیں گناہوں کے کانٹے ہیں بدخلاقیوں کے کانٹے ہیں جیسے بھی کانٹے ہیں اے اللہ سب پر آپ کو قدرت ہے اللہ اپنے قدرت غیبی سے اپنے شیشہ غیبی سے اے خدا ہمارے قلب کی کاٹ چھانٹ فرما کر اپنے قلب کے گلستان دے اے اللہ اپنے قلب کے پھولوں سے خدا ہمارے خود ہمارے کلو کو سجا دے اے اللہ ہم کو اپنے اصلاح اخلاق کی توحیق نصیب فرما دے اے اللہ زندگی کی قدر کی توحیق نصیب فرما اے اللہ جو بے اولاد ہیں ہم کو صاحب نیک اولاد فرما دے اے اللہ جن کی اولاد ہے اس کو نیک سوالح بنا دے اے اللہ ہم اے اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے آنکھوں کی جنڈک بنا دے اے اللہ ہم کو اپنے بڑوں کے ادب کی توفیق نصیب فرما دے چھوٹوں پر شقت کی توفیق نصیب فرما دے اے اللہ ہم سب کو اللہ والا اولیا ٹیم کی خط انتہا نصیب ہے اللہ ہم سب کو اپنا جلد خاص نصیب کرتا ہے جلد خاص نصیب کروانا کیا اللہ سب کو اپنا جلد خاص نصیب کروان اور جس کے دن بھائی کے دلوں میں جو بھی مقاصد مسانہ ہے اللہ سب میں ہے صلی اللہ علیہ محمد امر عالم جو مسافری کیا اللہ ہمارے یہاں آنے بیٹھنے کو بھی عطا اپنے ببل خاص سے انتہائی بغول مقبول پر نا دیکھ کر بچی کا سما ہے ہماری بہن کا نام وہ <سطح> ایک فقیر تھا اس کا ہاتھ قمیز کے اندر تھا اور ہوئی تھی جو ظاہر کر رہا تھا کہ وہ ہاتھ نہیں تو انہوں نے اس کو روپیہ دینا چاہا تو ہوا چل رہی تھی تیل روکنے لگا تو اس کو سوال اس سنبھال فوراً ہاتھ اب ان کا بہت دن کے بعد قمیض سے ہاتھ باہر آیا एक कंजूर शोर अपनी क्या अभी मैं तैयार होकर आ रही हूँ तो वो शोर कहता है नहीं करेंगे شادی شدہ خواتین چاہے پورا گھنٹہ اپنی ماں سے فون پر بات کرتے ہیں لیکن آخر میں ایک بات ضرور بولتی ہیں ٹھیک ہے امی فری ہو کر بات کرتی ہوں اور ان کی ماں سوچتی ہے پتہ نہیں بیٹی کو کتنا کام کرنا پڑتا ہے بیچاری دو منٹ بھی چین سے بات نہیں کر پاتی ایک صاحب ایک صاحب دلتا میں کچھ سوالات بھیجے سوال نمبر ایک میں ایک ایسے دفتر میں کام کرتا ہوں جہاں خواتین بھی کام کرتی ہیں وہاں اکثر خواتین کا کوئی ٹوٹا ہوا بال کسی کرسی یا سوکھے پر نظر آ جاتا ہے سوال یہ ہے کہ اگر ایسے... سوال یہ ہے کہ اگر, اگر کسی بال پر ہم انجان میں بیٹھ جائیں تو کیا اس سے نکاح تو نہیں ٹوٹ جاتا سوال نمبر دو اکثر گھروں میں کئی سبزیاں مکس کر کے پکائی جاتی ہیں مثلاً آلو مٹر اور گاجریں سوال یہ ہے کہ ایسا کرنے سے ہم ملاوٹ کے منتخب تو قرار نہیں پاتے سوال نمبر تین میں نے اکثر سنا ہے کہ نماز کے لیے وضو اور شادی کے لیے نکاح شرط ہیں پوچھنا یہ ہی ہے کہ ایسا, کہنے, ایسا کہنا جائز ہے کیونکہ شرط و اسلام میں حرام سوال نمبر چار میرے موبائل کے واٹس ایپ میں اکثر, اکثر کوئی دوست بےوا ویڈیو بھیج دیتا ہے میں ایسی ویڈیو فورن ڈلیٹ کر دیتا ہوں برائے کرم فرمائیے کہ ایسی صورت میں موبائل کو پاک کیسے کیا جائے نمبر پانچ ویسے تو میں سارے کام دائیں ہاتھ سے کرتا ہوں لیکن گاڑی چلاتے ہوئے مجبور हाथ ہاتھ سے گر لگانا پڑتا ہے کیا میری بخش ہو جائے گی ایک جالی پیر کا ایک جی ہی مرید تھا گوبھی میمن ان کی پہلی ملاقات کسی بازار سے بازار میں ہوئی تھی ایک دن مرید نے پیر صاحب کی دعوت کی دعوت میں پیر صاحب نے شورپا چیک کیا تو بوٹیوں کا نام و تک نہ تھا पीर साहब ने शुरू बार चेक किया तो बोटियों का नामो निशान तक ना था सिर्फ अंडे ही अंडे नजर आए पी साहब ने फौरन पूछा इन अंडों के वालदे नजर नहीं आ रहे मुरीद ने जवाब दिया हजरत ये अंडे तीन <laughs> سائٹ پر سردار نے سردار نے سنسان آنے والی گاڑی سے لیکن گاڑی قریب آ کر رکی سردار بیٹھ گیا گاڑی गाड़ी آہستہ چلتی رہی سردار یہ دیکھ کر دم ساتھ گیا کہ ڈرائیونگ سیٹ پر کوئی نہیں ہے گاڑی پیٹرول پمپ پر तो تو ایک شخص نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا اور بیٹھنے لگا سردار بولا او oh, نہ بیٹھی نہ بیٹھی गंजल आ रही है इस दो घूसे मारे अपने कम्बा मैं दो किलोमीटर से धक्का लगा रहा हूं एक काकू ने बैंक लूटा और बैंक लूट कर शिक्षक से पूछा क्या तुमने मुझे देखा मैंने बैंक लूटा उसने कहा हाँ دیکھا اس نے اس کو گولی مار دیسرے کے پاس گیا بڑا کیا تم نے مجھے دیکھا میں نے کھڑی ہے ایک ڈاکٹر اپنی بیوی کا آپریشن کر رہا تھا اس نے بیوی کو پہلے دیا اور गोलियां वगैरह दी लेकिन बीवी बेहोश ना हुई। उसने से कुछ अतविया जब तक ये दो नर्स तुम्हारे साथ है बेहोश नहीं हूँ हाथी دریا کنارے پانی پینا تھا چونٹی نے ایسے کام میں کچھ کہا ہاتھی بے ہوش ہو گیا جب ہوش میں آیا تو بولا چونٹی نے ان سے کہا تم دریا میں پانی پیتے ہو ہمارے گھر نہیں رہا ہماری عورتوں کی بے پردگی ہو رہی ہے سن لو اگر تم باز نہ آئے تو مرد ہمارے یہاں ہم بھی ہیں. <تصفح> ایک فون ہے ایک ٹیپسی ایک لارج پیسا ایک کارلک بیڈ بھیجوا دو سر کس کے نام پہ بھیجوا اللہ کے نام پہ بھیجوا دے السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ